اموات یہ پانچ اور چھ، چھ آیتیں پیش کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے متفر کا حادث پیش کر چکا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم انسری کے اندر کوئی حیات موجود نہیں اور امتیوں کے اقوال اور آپ کی اپنی فقہ کی کتاب ہدایات جسے آپ درس نظامی میں پڑھایا کرتے ہیں اس کی کتاب اس میں موجود ہے کہ آج بھی رسول اللہ اسی طرح میت موجود ہے جس طرح آپ کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا تھا آپ بھی کہیں سے کوئی ایسا قول تو پیش کر دیں نا خیر القرون کے اندر کسی صحابی سے کسی امام سے آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر وہ دنیاوی زندگی پیدا ہو گئی ہو گئی یعنی جس طرح دنیا کے اندر جسم کے ساتھ تعلق موجود تھا اور جسم میں طاقت موجود تھی اٹھنے بیٹھنے کی نماز پڑھنے کی ایسا آپ ثابت کریں کہیں سے اس کے ساتھ اللہ جی جمی بھجان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں سماین کا کہ پھر قیامت کے دن رسول اللہ, اللہ میر قیامت کے دن قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ابراہیم علیہ السلات کے ملحب یہ الفاظ ہیں مجھ کو وقت پر اللہ موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو اللہ زندہ کرے گا مولانا یہ حضرت تھانوی اور یہ جتنے بزرگ جن کے میں حوالے کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قیامت کے دن زندگی مانتے ہیں اس سے پہلے انبیاء غیر انبیاء سب کو اموات کے اندر وہ داخل مانتے ہیں کیا آپ کے نزدیک یہ اہل سنت سے خارج ہیں اور آپ نے ایک دوسرا یہ جو استعمال کر دیا والا مولانا یہ کیا قانون نہیں کہ حال اور اور میں مقارنت زمانیہ ہوا کرتی ہے اور وہاں پر یہی معنی ہوگا کہ جب میرے پاس آیا اس وقت وہ سوار تھا اس سے پہلے سوار تھا یا نہیں یہ کسی اور دلیل سے ثابت ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے بتایا کہ یو بآسو جس دن ہوگی قیامت جس دن ہوگی اس دن حیات پیدا ہوگی اس سے پہلے حیات ثابت کرنے کے لیے کوئی ثابت کر دیں تب حیات ثابت ہوگی ورنہ حیات ثابت نہیں ہوگی اور کیا یوگا جانیبن کا یا کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ سوار تھا یہ معنی ہے اس کا جانی زید الراکبن کا ہے جو ہوا تھا سوا گھنٹے گھنٹے اور کی کل تیرہ تقریریں بنتی ہیں چھ تقریریں جو ہیں وہ عجیب کی اور سات تقریریں مدعی مدعی کی اس میں جو ہے وہ مدرعی کیش نہیں کر سکتا اور یہ اس <تصفل> الحمد حضرات میں نے بہت سی قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں اور ان کی تشریح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہے کسی کے قول سے نہیں کیونکہ آپ حضرات نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ جب قرآن کی آیت کی تشریح اور تفسیر حضور کی عدی سے ثابت ہو جائے تو باقی قول مردود ہیں آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں ہمیں لکھ دے چکے ہیں اب اگر اس کو نہیں مانیں گے تو آپ اپنے آپ کو خود غلط کہیں گے اور مولانا تو اب ماشاء اللہ تھی تو آخری تقریر لیکن کس طرح یہ آیاتوں کو بالکل غلط پڑھتے رہے یہ آیات غلامن کی بنا دیا یہ مولانا نے بھی آیات غلط پڑھی اور ان کا می تو ان میتون پڑھا تو غوقے پڑھنا چاہیے اگر انسان کو قرآن نہ ہے تو قرآن مجید سے کسی قاری سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا غلط پڑھنا گناہ تو قرآن مجید کو کم از صحیح کرنا چاہیے اور آخری ایک آدھ و ہے سلام و یوم منہ تو چھوڑ دیا تو یہ آیت بھی چھوڑ دی ماشاءاللہ اللہ مولانا بالکل یہ حواس حضرت کے ختم ہو چکے ہیں اور حیات کا انکار ہے تو حواس تو ختم ہونے سے قبر میں ہوگا ہے اور مولانا نے یہ جو ہے بڑی انا کا میتن اس سے حضور علیہ السلام سلام کی قبر والی زندگی پر اور انکار کیا ہے کہ قبر میں زندگی نہیں ہے حالانکہ انا کا میتن یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت زندہ تھے ماشاءاللہ ماشاء جب حضرت زندہ تھے تو قرآن نازل ہو رہا تھا کیا معاذ اللہ نبی پاک وفات پا چکے تھے بعد میں قرآن نازل ہوا اس کا یہ مانا کرنا کہ آپ مردہ ہے قبر میں مردہ ہے یہ اس استطلا کرنا جسا دے یہ حیات کا انکار کرنا اس آیا سے ثابت نہیں اس سے تو یہ ایک واقعے کی دلیل ہے کہ آپ کو بھی ایک واقع مقرر پر مرنا ہے وفاد پانا ہے اور ان لوگوں نے بھی ایک واقع پر نہیں کہ ہمیشہ ہی موت رہے گی اور قبر کے اندر بھی موت ہے یہ بالکل اہل سنت والجماعت جماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں نے بار بار پیش کیا ہے اور صاف اور ابارہ سے پیش کیا ہے کہ آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور آپ نے ان ساری آیات سے کسی صحابی سے یا محدت سے یہ تصیر نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ جسد انسری میں بالکل حیات نہیں ہے روح کا بالکل تعلق نہیں ہے یہ صرف آپ اپنی خانہ زاد تصیر کرتے رہے ہیں اپنا اتحاد پیش کرتے رہے ہیں اور کسی صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مردہ کہا ہو اور روح کا تعلق بالکل نہ ہو یہ کسی صحابی نے نہیں کہا اور بخاری شریف کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے صدیق اکبر کا خطبہ پڑا ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں دکھائے گا یہی موت جو آئی ہے اس کے بعد پھر زندگی ہے ہمیشہ کے لیے اس کا آپ دو موتیں نہیں ہے ہو اپنے کو چھپانے والے ہو کیوں بخاری پیش ہی نہیں کر سکتے کا خطبہ پڑھ ہی نہیں سکتے تو تم بخاری کیوں پیش کرتے ہو بخاری پیش کر کے میں بخار نہیں چڑھا حضرت اللہ تعالیٰ کا نے حوالہ دیا بیان کے اندر یہ ثابت ہے فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حیات ایسے ہے کہ ازواج مطرا سے نکاح نہیں کیا جاتا بیان القرآن ذرا کھول کر تو دیکھو اور المصالح القلیہ ذرا کھول کر تو دیکھو اس کے اندر آ فرماتے ہیں نہ آپ کی میراث تقسیم کی جاتی ہے نہ آپ کے ازواج متحرہ سے نکاح کیا جاتا ہے یہ نکاح کرنا حرام ہے تو یہ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کا آپ کیوں حوالہ غلط پیش کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی بھی ہمارے ہیں حضرت شبیر احمد عثمانی بھی ہمارے ہیں حضرت نانوتوی بھی ہمارے ہیں اور حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی ہمارے ہیں آپ نے سارے اپنے اکابر کو چھوڑ دیا اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا ایک نیا عقیدہ آپ نے پیش کر دیا جب جس کو آپ اپنی اتحاد سے تو بات کرتے رہے لیکن کسی اکابر سے کسی مشتحد سے اور اپنی اکابر علماء ما دیبان سے آپ اپنا مسئلہ کی ثابت نہیں کرتے آخر میں میں آپ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے سوچو اپنی اطابر کا دامن چھوڑ کر کہاں جاؤ گے اور قیامت کا دن یہ دن بڑا سخت دن ہے اس دن پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا اس دن پھر تم اکیلے ہوگے اور اس وقت پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اور اپنے اور بزرگوں کو اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کس جگہ پہنچے ہوئے ہیں آخرت کا دن بڑا سخت ہے اور پچاس ہزار سال کا دن ہے آخر اس کے لیے سوچو اور دل میں فکر پیدا کرو یہ زندگی یہ گزرنے والی ہے یہ زندگی ختم ہی ہو جائے گی آخر یہ ساد و کتاب ہونے والا ہے جب حیات ہے تو درود و سلام بھی سنتے ہیں یہ اس پر متفر ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے امت کا اجماع ہے جس طرح کے حیات امبیا کے بارے میں امت کا اجماع ہے تو یہ مسئلہ اجماعی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے میں اپنے علماء بند اور عالیہ سنت وال جماعت کا عقیدہ واضح کر دوں حضرت رحمہ اللہ تعالی فتو رشیدیہ میں فرماتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے کسی وجہ سے ان کو مستثنا کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فوکا نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفات مفرد کا عرض کرنا لکھا ہے بس یہ جواب کے واسطے کافی ہے بتاوا رشیدیا ایک سو تیس اسی طرح صفح ایک سو اندر حضرت لکھتے ہیں امبیا کو اسی وجہ سے مستثنا کیا کہ ان کے سما میں کسی کوئی اختلاف نہیں تو انبیاء علیہ مسلات و اسلام کا مسئلہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا مجمع الحم مسئلہ ہے اس لیے یہ حضرات اسی وجہ سے یہ صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ امت کا اختلافی مسئلہ نہیں اور اسی طریقے سے یہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ فیصلہ ہونا لگے تھا لگے تھا تو اس وقت یہ تعلیم القرآن اگست والا میرے سامنے موجود ہے اس کا صفحہ یہ ترنجہ ہے اس کے اندر فرماتے ہیں چنانچہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے محترام قاضی نور محمد صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس پر دستخط کر دیے جائیں کیونکہ صلات اندل قبری شریف پر تو تمام علماء اکابر دیبان متفق ہیں تمام علماء حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی ہمارے اقابر علماء بند میں سے ہیں حضرت مولانا غلام اللہ خان فرما رہے ہیں کہ تمام اکابر علماء دے اس پر تو متفق ہیں اور ماشا یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر یہ اتفاق ہوگی اور اسی وجہ سے مولانا غلام اللہ خان کی یہ تحریر کئی اکابر علما نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سما میں تو کچھ شبو ہی نہیں یہ ستمبر سن انیس سو 11 یہ رسالہ تعلیم القرآن اس کے اندر مولانا غلام اللہ خان کا یہ فیصلہ موجود اور اور اسی طریقے سے یہ تمام اشاعت توحید والے اس مسئلے کو یہ میرے پاس تعلیم القرآن کا ایک اور پرچہ ہے ایک اور پرچہ ہے یہ جنوری سن انیس کا اس کا صفحہ 131 ہے اس کا صفحہ 131 ہے اس کے اندر مولانا قادی عبدالشکور صاحب یہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ترجمان اسلام کے نام سے لکھ رہے ہیں کہ علماء صفحہ 31 اور خرصفہ بتیس تک یہ مسئلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ علماء الفاق المندارس نے یہ شکایت کی کہ اکابر علماء نے بیٹھ کر اس صورتحال پر غور کیا جو مولانا غلام اللہ خان صاحب اور ان کے مدرسہ کے طالب علموں کی سختی تیزی اور اکابر علماء کی مخالفت سے پیدا ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ علماء کے نام گنے ہیں اس کے بعد یہ الفاظ مرکوم ہیں سب علماء حق علماء دے بند نے اس مسئلہ کی اہل سنت والجماعت کے مطابق سختی سے اعتقاد رکھنے کی تاکید فرمائی کہ آ حضرت روزہ اطہر میں جسد مبارک کے ساتھ حیات ہیں آپ درود و سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں یہ فاق المدارس والے علماء نے یہ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا اور یہ ترجمان اسلام میں شائع کیا اب اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو تعلیم القرآن کے اندر چھپ چکا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہتے ہیں ماہ نامہ ستمبر کی ہے کہ حیات برض کیا نہ دنیاوی اور وہ اعلیٰ ہے روح کا تعلق باقی ہے اور تناؤ وغیرہ میں اعشاد کی بھی شمولیت ہے یعنی اعشاد بھی نیندیں حاصل کر رہے ہیں لذتے اٹھا رہے ہیں صرف روح نہیں اور کسی تعلق پر مبنی ہے البتہ اس تعلق کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کئی اکابر علماء بند نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے کہ اندل قبر انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کا سما بلا شبو ثابت ہے خصوصاً علیہ مصلاۃ علیہ الصلاۃ وسلام کا مقام بہت بلند ہے اور آج کے سما میں تو کوئی شبو ہی نہیں اتنے صاف اعلان کے بعد ہی اگر کوئی شخص زید پر اڑا رہے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے میں مصروف رہے تو پھر ہم اس کا کیا مقصد سمجھیں گے کہ ان اکابر کے خلاف نفرت پھیلانے والا کون ہے یہ ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے والا کون ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ان کا یہی عقیدہ تھا اب اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کس کس کا تھا ان علماء کے نام لکھے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا عبد عبدالرحمان صاحب سابق شیخ الحدیث مدرسہ مزان سہارنپور اور مولانا عبد الشکور صاحب مولانحم طاہر صاحب پن پیر مردان مولانا عبد الحادی شاہ صبح منصور شیخ الحدیث مولم غفران شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب اور شیخ الطفی حضرت مولانا نور محمد صحب حضرت مولانا سید فیض علی شاہ صیب سب ایک مدرس دار بند شیخ طریقت حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری یہی عقیدہ لکھا ہے اب تک تو یہی عقیدہ قرآن کے مطابق تھا اب آپ حضرات کے ردیق یہ قرآن کے خلاف کیوں ہو گیا سمجھ نہیں آپ اور اس اگست سن 1962 سو باسٹھ کے اندر یہ موجود ہے امبیا علیہ مستمام امبیا کرام علیہ مسلاط وسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے اور ان کے احسام کے ساتھ اروائے مبارکہ کا ویسا ہی تحلق قائم ہے جیسے کہ دنوی زندگی میں قائم تھا وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ قبور مبارک پر مبارکہ پر حاضر ہونے والوں کا سلات و سلام بھی سنتے ہیں یہ عقیدہ کتاب وننے سے متوار متوارث ہی رہا ہے اللہ حتیٰ کہ جب ریلوے حلوز سے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ منکر ہیں تو پھر آخر سارا لکھ رہے ہیں کہ علماء دیبم نے ان کی پھر کر دی تھی بہرحال میں اپنے اکابر کا مسلک اور علماء دیبان کا مسلک واضح کر رہا ہوں اور مولانا نصیر الدین غورغشتی یہ ستمبر یہ مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتی یہ رسالہ تعلیم القرآن ہے یہ ماہ ستمبر ہے صفحہ اس کا پچیس ہے ذرا نوٹ کر لیں یہ اس کو پھر دیکھ لیں پیام اسلام اور ترجمان اسلام کے نام از یادگار سن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب العالی جناب مدیر صاحب پیام اسلام السلام علیکم و اللہ آپ نے میرے متعلق لکھا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ میرے عقائد مولانا غلام اللہ خان صاحب کے عقائد سے مخالف ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ اقرار کبھی نہیں کیا میں اور مولانا غلام اللہ خان صاحب عقائد میں متفق ہیں میں بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد برسی حیات کا قائل ہوں اور وہ بھی برسی حیات کے قائل ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ روزے پاک کے قریب میں جب درود جن پڑا جائے تو نبی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور جناب مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اپنے ماہ تعلیم القرآن میں یہ لکھا ہے یہ دیکھ لو یہ رسالہ تعلیم القرآن ماہ ستمبر پچیس حضرت مولانا حسین تو یہ ان بزرگوں پر اتحام اور بہتان ہے کہ وہ حضرات سماعی انبیاء کے کیا نہیں تھے اور پھر یہ تعلیم القرآن میں اب شے کیا ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی کا موقف کیا ہے تو بہرحال یہ ان کے خلاف یہ اتحام ہے اور اس کے متعلق مزید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام وسلام کے پاس جاؤ کا جب تیرے پاس آ جائے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو رحیمہ کلبتہ وہ پائے گی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مہربان جاؤ کا تیرے پاس آ جائے اور رسول استغفار کرے اب بھی ہمارے نزدیک رسول رسول ہیں ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی اب بھی وہ رسول ہے اگر رسول مانتا ہے کوئی آدمی تو استفار بھی ماننا پڑے گا کہ رسول استغفار کرتا ہے بس اللہ تو اور حضرت گنگوہی کی عبارت فتح رشیدیہ کی میں پڑھ چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ فوکہ نے اس وقت شفاعت مفرت کا ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام کے دربار میں آ کر شفات مفرت کا سوال کر اور کہتے ہیں فوکہ جب یہ لکھا ہے تو یہ جواب کے واسطے کافی ہے اور یہ جائز ہے اور فوکہ کرام کا مسئلہ یہ چل آ رہا ہے یہ علماء ماہدے بند نے ایک دفعہ ایک مشترکہ اپنا یہ مسلط ظاہر کیا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام امبیات السلام کے بارے میں اقابر دی کا مسلط یہ ہے کہ وہ فاط کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے افزان ہی محفوظ ہیں اور جیسے جیسے عنصری کے ساتھ عالم برداخ میں ان کو حیات حاصل ہے اور حیات دنوی کے ماسل ہے صرف یہ ہے کہ حکام شریعہ کے وہ مکلف نہیں ہیں لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روضہ اقدس میں جو درود پڑھا جائے بلاواسطہ سنتے ہیں یہ جمہور محدے اور متقل مین آل سنت وال کا مسلک اکابر دے بند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں حضرت قاسم نانوتوی اور دوسرے حضرات یہ ان کا قیدہ لکھنے کے بعد دستخط کرنے والے یہ ہے محمد یوسف بنوری عبد اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابر دے بند سے مسلک سے مستلک کوئی واسطہ نہیں جو اب جو اس مسئلہ کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابر دے بند کے مسلک سے کوئی واسطہ نہیں ہے بنوری محمد رسول خان ظفر احمد عثمانی شمس الحق افغانی عبدالحق، الحق محتمند حکانیہ اکوڑا کھٹک مفتی محمد صادق اور مفتی محمد حسن اور بندہ محمد شفیع اللہ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کیا یہ سماج جو ہے امت میں یہ مجمعہ آلح ہے عمر کے اندر یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور یاد رکھنا وقت میرا ضائع نہ کرنا جیسے کہ پہلے آپ نے میرا وقت ضائع کر دیا ہے کسی اطابط علماء دیبند سے اور علماء دین سے حضور کی حدیث سے مسئلہ بیان کرنا اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں اور تفیر بھی رائے نہ کرنا اور وقت ضائع نہ کرنا اور آیاتیں ادھوری نہ پڑھنا اور حوالے ادھورے نہ پڑھنا خیال کرنا یا ذرا یہ وقت کی قدر کرنا اور ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ہمارے لیے قیمتی بن جائے اور ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند بن جائے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک حوالہ آپ سراہتن ایسا ثابت نہیں کر سکیں گے میرا چیلنج ہے پہلے سن لو جس میں یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ السلات وسلام کے روزہ اطہر پر اگر اندر درود و سلام پڑے حضور نہیں سنتے جواب نہیں دیتے ایک حوالہ نہ آپ دے سکتے ہیں نہ دے سکیں گے نہ خریدا چلے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے ہو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی حضرات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی کبور کی زیارت کے وقت سلام کہنا چاہیے کیونکہ سونان ابو داؤد میں حضرت ابو حرا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی شخص بھی سلام نہیں کہتا مگر اللہ تعالی مجھ پر میری روح توجہ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں فتع ابن تیمیہ تعمیر 4 سو 361 اور اسی طریقے سے یہ دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ یہ ساری احادیث میں بیان کرنے والا ہوں اور ترتیب سے ان کو بیان کروں گا لیکن یہ عقیدہ واضح کرنا تھا اور اس عقیدے کی وضاحت ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کابر علماء دیوان کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے ساتھ کس فریق کا کس گروہ کا تعلق ہے اور کون سا فریق اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا عزیز ہو اب ہمارا دوسرا مناظرہ شروع ہو رہا ہے جس میں موضوع یہ ہے جس کو مولانا حبیب اللہ صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر بھی پڑھا ہے اور جو دعویٰ لکھا گیا ہے اس میں بھی موجود ہے لفظ یہ ہیں اور درود و سلام سنتے یہی الفاظ مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنے بیان کے اندر بھی نقل انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ درود و سلام سنتے ہیں اور شرائط کے اندر یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم پیش کیا جائے گا دوسرے نمبر پر احادیث سیاح تیسرے نمبر پر حجمائے امت اور چوتھے نمبر پر اقبال فکائے کرام اور پھر پانچویں نمبر پر علماء دیوبند اکابرین دیوبند کی عبارات اب سب سے پہلی جو بات ہے جو مولانا کا دعویٰ ہے اس دعوے کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے یہ کہا کہ پوری امت کا اجماع یقیدہ ہے کہ درود و سلام جی رسول اللہ سنتے ہیں میں یہ بات کہوں گا کی پوری امت تو درکنار پوری امت تو درکنار احمد رضا خاں سے پہلے پوری امت کے اندر کوئی آدمی بتا دیجیے جو آدمی اس بات کا مدی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سنتے ہیں نشی رکھیے ذرا درود و سلام سنتے ہیں کے اندر بھی لفظ نہیں مولانا نے اپنے بیان کے اندر بھی لفظ نہیں کہا اور پوری امت کے نزدیک یہ ایک فکری عقیدہ ہے یہ ایک غلط عقیدہ اپنی قبر مبارک میں اتراض یہ لکھیا کہ نہیں ہے سلام ہیں سلام کو و سلام سنتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر میں نہیں دیا میں وضاحت کریے مطلب ٹیپ کے اندر نہ لے بالکل پہلے لاو ذراو پہلے لاو ذراو اگر ایسا تب تبہ تو کٹو نہیں نہیں یہ پتوں نہیں ذرا داوی دی وزا تے داوی لے کر امتداد تو ویکھو اگر اندل قبر دا لفظ ہے ان دی وضاحت وچ اندل قبر دا لفظ نکلوان دی اسی ہر عزت اندل میں قرآن نہیں لیتا ہوں قرآن والے کا ساتھ ہے اس پر تو اعتماد ہے اعتماد نہیں یہ اگر تائی رہے نہیں دیتا یہ پہلا یاد کرنا ہے میں نے غلط کہا غلط کہا لیکن انہوں نے اپنے حقیبا کی ہے اور صاحب اور دلیل, ہے و دلیل, دلیل ہے وہ ہے بہت دلیل ہے <تصبح éch ScheRes> مجھے حق ہے آپ کو پتہ نہیں دعوے اور شریر میں ہم نے جو دعویٰ کیا ہے یہ اپنے کیا کرتا ہے کیا ہے ہمارا ہے اگر لو اگر تعلیم قرآن کے حوالے <سؤال> اس طرح مقید کیا گیا کہ ساڈا <سؤال> <سؤال> دعویٰ اے مقید ہے مولانا <سؤال> <سؤال> میں اعتماد اگر قرآن بھی ہے نہ دیکھنا افغان ہے نہ آٹے پران سے نہ نہ کسی سیابی نے رکھیا نہ ایما ربہ کوئی انعام ابو نہیں ہے تو اڑے پھر تے ہم نہ کیا نہ بڑا قران کھا دیندا ہے نہ جواب دینا دیکھو میں